جلد بتاور رکھ گیا بتیس جلد سبرم پر چھ سو پندرہ پر آپ نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متابعین سب کفار ہیں جو یہ مانے تو سمجھنا سننے کی پہلی نشانی اس پرچریجری کا کافر ہونا یقینی ہے دوسرا اس کے بعد تقوے کا پہلا درجہ یہ ہے یہ اعتقاد فاسد سے لے کر ہر گمراہی تک مت جانا یہ ہر سنی صحیح اور عقیدہ جو ہوتا ہے صحیح سنی جو ہوتا ہے اس کو یاد حاصل ٹھیک ہے دوسرا تقوعہ ہے گناہوں سے بہر کبیرہ سبیرہ گناہوں سے بہر سمجھ آئی یہ درمیانے طبقے کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ایسے لوگ جو کہ عام سے اوپر کے اور یہ آج کل ملنا بہت مشکل ہے تیسرا ہوتا ہے غیر اللہ سے پرہیز کہ دل اللہ کے سوا کسی کا طلبگار ہی نہ ہوگی یہ آلہ درجہ ہے تقوے کا آخری یہ امبیا کا امبیا علیہ السلام اور اولیاء کاملین ملین کو یہ حاصل ہوتا ہے درجے کے مطابق ہوتا ہے پھر اس کے اندر مراتب ہے ہی مراتب اس میں है है جو مقام جا سید بیا صلی اللہ علیہ وسلم या या या وہ پھر کسی کو حاصل کیا ہونا چاہیے اور اب کے اندر جس علم کے اضافے کی دعا کا حکم آیا ہے وہ یہی علم ہے علم ذات و شفات علم ذات ہوتا ہے نہیں آپ کی تو خیر بات ہی اور ہے نا آپ کو ایک سیپشنل کیس ہے نا آپ کا تو عوام بندے کو تو بول رہے ہو ہو سکتا ہے مارفت تو ہے نافت تو مارفت ہے لاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کے جو فعل مبارک ہے اللہ کا جو فعل مبارک ہے اس فعل کے یہ اثرات ہیں آثار اور فعل جو ہے وہ صفات کے تھا اور صفات جو ہے وہ ذات اگاہی کے ساتھ قائم ہے تو لازمن بات ہے کہ ایک تصور پھر حاصل ہو جاتا ہے کہ ذات ہے ملحفظ ملحفظ ملحفظ بس یہاں تک ہی کسی کے اندر مارفت جو ہے نا وہ اسی کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے لیکن ہوتا وہ علم ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے ذات کو دیکھ لیا نہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پنجامت قیامت کے روز موم اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ ذاتی لائے کو دیکھتے جا رہا بغیر صحت کے بغیر کیا و... رچا کر اپنے ہنگاموں کی محفل چھپ گیا تو رچا کر اپنے ہنگاموں کی محفل چھپ گیا کوئی سجی <سؤال> محفل, محفل ہے اور وہ رونق محفل نہیں ملتا <سؤال> کیا مطلب پتا ہی نہیں کہنے لئے کافی ایسا کہنے اور اس کے عقائد جاننے کے بعد پر تو ہو چکے ہیں ثابت ہو چکی خلا سکولی تبدیلی گافرانا کی ایک ہوتا ہے ایک ہے مارے پس آتم ایک ہے معرفت ایک ہے نہ جاننا جی ایک ہے نہ ماننا جی کفر نہ ماننا ہے نہ جاننا کفر نہیں اس کو جہالت کہتے اچھی بات ہے جب جب سکول کے سکول کے نظام کے حکومتوں کے یہ جمہوریت کے تمام بکر ہم سامنے رکھ دیتے ہیں پھر جاننے کے بعد جو نہ مانے وہ ہے یا باطل میں کاپر اب کسی کو بتا دیتے ہیں کہ یار خال سید نبی پاک کو واشی کہتا ہے نو زب اللہ امبی علیہ السلام کی توج کو پاگل مان کہتا ہے فلام فلامیات کا اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اگر وہ کہتا ہے مسلمان ہے اکاطر لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے جہالت کا شکر کے لیے سارا اس کو آدم معرفت ہے لیکن معرفت آدم نہیں جی ہے معرفت عدم یعنی دین کر نہ ہونے کی معرفت ہے لیکن یہ بھی تو جرم ہے بہت بڑا اگر میں کسی کو قدر کر دوں اور جب کو کہوں جی مجھے پتا نہیں کرائے موت ہے تو میری معافی تو نہیں ہو جائے گی تو وہ تو کہتا ہے قانون کا نہ بالکل بہت اچھی میری معافی تو نہیں ہو بالکل اچھی ہے شریعت مطالعہ نہ جاننا یا خود جرم ہے جرم گزار خود ایک جرم ہے اگر کچھ آدمی کہا کہ میں اللہ سے چھوٹ جاؤں گا جہر کہہ کر اگر اس طرح چھٹکارا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو پہچان کہ جا کر ان کو کہو جاہل رہوٹنے کا یہی کہی دریا دریا اس نے نبیوں کو بھیجا بتاؤ ان کو اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو چھوٹ ہو گیا ان کا نہ جاننا چاہتے ہو کہ بلکہ سب سے بڑا سب ہے اب وہ جہر اس کو ایسے تو نہیں کہا تیار نہیں یہ اس بات موٹا سا یہ ہے کہ اپنے جو ان کے دیوبندیوں مندیوں کے قابل ہیں جنہوں نے توہین رش حالت کی ہے یہ ان کو اپنا پیش ہوا بالکل ایسی کتابیں وہاں سے لگاتار سرکار کی سامنے سنیے یہ موسیٰ بازی ان کا گزرا ہے جامع اشرفیہ لاہور میں مدد تھا جو بندیوں کا بہت بڑا ان کا شاف کا پٹھان موسا بازی وہ عربی میں کتابیں بہت بڑا ان کا شاف العدیس تھا وہ اشرف خان بھی سمجھا پڑتا ان کا اس نے صاف لفظوں میں کہا میرے پاس کیسٹ بڑی پڑی ہے اس کا شاگرد ہے بلال اشرف میرے ساتھ میرے گھر کے ساتھ ہے ان کا جو مدین تھا جامعہ اشرمیہ کی شاخ ہے اس کا نام سیانت المسلمین جامعہ سیانت المسلمین اس کا وہ صدر مدرسہ ہے اور بہت ہے وہ میرے پاس آیا میں نے جب باتیں چھیڑ دیں تو میں ادھر موبائل رکھ لیا جناب اس نے کہا جی ہم نے اپنے شیخ موسہ بازی روحانی سے تو بارہا سنا آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے قابل سے غلطیاں تو ہوئی ہیں پھر ہم کیوں تعبیریں کرتے ہیں حضرت تو ان سے غلطیاں کو شراب کی چوری کی چوری ہوئی وہ کیا ہے چوری موس ابازی نے شراب کیا جتنے باقی جتنے ہیں وہ مجھے وہ کہتے ہیں وہ اعلی ادرت کی تعریف کرتا تھا وہ کہتا تھا یار ہی ہمارے دوست کے سامنے علم میں کچھ نہیں ہے برا بہت بڑا یہ تھا نا یعنی بہت قابل بہت امام علیہ سنت جو ہے کلام کو تو علم والا سمجھتا ہے کہ یہ کیا شخص ہماری تباہی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں جو آلات تیار کرتے ہیں وہ آلات حرد کو کیا سمجھتے وہ کیا یہ شریعت کو کیا سمجھتے وہ تو جو آلات پیار کر رہے ہیں آدھی کتاب یہ پڑی پانی وہ سونگا کتابوں کو یہ سونگتے ہیں سونگا اور سنتر ہے اگلے دن مفتی صاحب ہے اور اگر اس سے پوچھو کہ حضرت یہ مفتی سیدھا کون سا ہے اور یہ کیسے بنایا تو حضرت بتا سکتے ہیں یہ سورت جو ملتے ہیں وہ جلدی کرو بڑے ماشاء اللہ خرچ صحیح ہو جائے گا چار چیزیں جہاں پر ہوں یا چار میں سے کوئی گیٹ وہاں پر حق نہ سمجھنا وہاں پر دودھ کپر ہوگا لوگوں ہوگا حق جہاں عورت ناراض ہوگی عورت دولت کثرت اور حکومت عورت دولت کسرت یہ تینوں ساڑی کے ساتھ آ یہ چاروں جہاں پر ہو یا چاروں میں سے جہاں پر حق ہوگا وہاں پر عورتیں ناراض گی یہ شیطان کی رسیاں ہیں یاد رکھنا پڑے گا کوئی نصیب والی عورت کو راضی ہوگی ہوگی تیسرا دولت جہاں پر تین ہوگا وہاں پر دولت راضی نہیں ہوگی جی دولت نہیں آ سکتی دن کیا ہے تقوا صاحب سہیز جب آپ ہر بات میں پرہیز کریں گے تو سوچتے تھے آپ تو لیتے ہوئے پرہیز کریں کھاتے ہوئے پرہیز کریں پیتے ہوئے پرہیز کریں ہر کام میں پرہ ہے میں چھوٹی سی بات یہ سرمایہ دار سب کا فیکٹری سٹ لوگ جو ہمارا ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنی رشیا روک سکتے ہیں جی جی بنتا ہے جی بالکل سبزی ترکاری انار سب بیچتے ہیں نہیں بیٹی بالکل لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی ٹوکے پر کسی بورے توڑے پر اپنی بہن بیٹی کی فوٹو دیو نہیں فیکٹری والا फैक्ट्री वाला इतना डब्बी बनाता है तो उस पर अपनी माँ बहन की फोटो दे देता है क्योंकि देश में, में नहीं। नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारा जट जो है उसने अपने बाप अपने आभाव इज से रेस्क मार्च का तरीका सीखा है विरासत में उन्होंने बताया कि बेटे चीज बेच जाते हैं दीज मारने जाते हैं جو فیکٹری والا ہے یہ ماسٹر پروفیسر کیوں سیکھا اس نے بیچی بیچی اس اس نے نے نہیں کیونکہ ماسٹر سے سیکھا ماسٹر نے فرنگی سے سیکھا اور فرنگی نے بتایا کہ دو چیزیں بیچی جاتی ہیں دین ایمان عزت بھی بیچی جاتی ہے اور جناب ساتھ چیز بھی فروخت ہوتی ہے اس طرح پیسہ آتا ہے بہت زیادہ مال آتا ہے ورنہ پھر سیکل ہی رہے گی جس طرح جا کے بادشاہ تمہاری تقریباً <سؤال> اسی لیے ہماری تمہاری ہے کیوں بن رہی میں کا دین بند ہے یا نہیں آئی دا ملک میں دین آزاد ہے یا پابند ہے پابند ہے میں دین بار ہوں گا خود بخود پابندوں گا اصل نظام کے دشمن ہے دشمن تھوڑے خلاف ہو جاتے سسٹم میں تو سارے شریک ہیں ہمارے لیے نہ کوئی سفارش کرتا ہے اور نہ سفارش کام کرتی ہے بھی جو بھی اچھا آپ کی جو مسئلے بات ہے وہ بھی کتنے نازرے اور نتیجے وہ حضرت کام خیال ہے سلام کا طریقہ ہے اچھا یہ مسئلہ خدا ہی آدمی عالم دلہ میرے کو عالم پہ آسام مل گالم پہ آسام ملنا تو یہ واپی دو مندی بن جاتا ہے عالم اللہ اس نے سن اور وہ بھی کامل کامل والی آپ کچہری گاڑی بسوں ٹرینوں بازار منڈیوں پر لوگوں کے ہجوم میں عوام میں تبلیغ کرتے ہیں ہاں یہ نہیں ہے کہ مسجد میں خطبہ دیتے ہیں مسجد میں ہمیشہ آپ کسی مسجد میں نہیں رہ سکتے سکے اس طرح کی باتیں کرنے والا مسجد میں کب رہ سکتا ہے مسجد تو چودھریوں کا اڈا ہے نا یہ چودھریوں کے اڈے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو علامہ اقبال نے ایسے تھوڑا کہا ہے کہ میری نگاہ سنبھالے ہنر کو کیا دے وہ یہ حا پیر مسجد پر حرم نہیں ہے مسجد نہیں حرم نہیں ہے فرنگی کرسمس سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی اور بتانا جب سے آپ کی ملاقات کی بات میرے دین میں آئی ہے آپ زبان کے تو سرتے ہیں جل کے مجھے نہیں دکھائی جلدی بہتر اور منافع کے اس کا براک ہوتا ہے hmm. وہ زبان کا نرم ہوتا ہے اور دل اس کا سخت ہوتا ہے مجھے ایمان جو نہیں ہوتا ہے ایمان نامی تھی وہ نرمی نہیں سولہ اصل دیا ملتان سم بہاری بلیا بہاری نم بن گیا میرے میرا نام دیا دکھا رہا ہوں کہ جناب جناب کتنے ور ہوئے صبح دادا اللہ نام کڑا روز پر 20 سال یہ کہہ رہا ہے نا تو پاکستان جس نے وہ کا ذکر چہرا بہاد رکھے گا کیا بات د ذکر الہی رو مہر ہو رہا ہے تابی کل پناب روانہ مہر جاہاں امار دامتہ رہا ہے آپ کو یہ کریر سے ہے ایسا مطاندہ مطاندہ مہر یہ یہاں ذکر الہی اور یاد میں ہو ہے یاد جلئی ہے تو دل لالتا لگا ذکر جڑا سیسانی میں ہوتا فردولا اگر جلئی ہے افضل واہ شاہ کا ترک کرنا فائد میں آئے گا مالی بات اہم فخر نجائز نجر جائب ساحشات بھی ان کو ترک کرنا فائز نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے فائدے جسے میں آپ سیدھے بولیں گے غیر کے کھانے کی غیر کا کھانا پڑا ہوا ہے گاٹ کو جو پیدا ہوتے ہیں حرام ہے اپنے کھانے کے गैर की बीवी की ख्वाद पैदा होती है तो हराम है अपने बीवी की पैदा होती है लेकिन इंसान दुनिया में बैठे कमाने की ख्वाहिशता है तरक्की करने की ख्वाहिश होता है गाड़ी खरीदने की खाद करता है, है ये सुनने में मरभूम चीजें हैं इनकी रक्षा दिखाती है अगर जय उस तरीके से समालने की रखता है तो जायज یہ حرام ناجائز طریقے سے یا ناجائز چیز کی طلب رکھتا ہے جیسے شراب پیوں ٹھیک ہے فلم دیکھو ٹھیک ہے دنیا کا مال کماتا ہے اس کو آپ نجائز نہیں کریں گے ہاں یہ ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کو پھر مضمون تک لے جاتی ہے hmm. اس کے اندر تبصر جو ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا hmm. اس کے اندر پھیلاؤ مند پیدا ہونا hmm. ضرورت تک آگے ہے اگر آپ کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو یہ ہے کہ اس کی دہرست ہو سکتا ہے آپ کو گناہ تک پہنچا دیں کوئی سینری دیکھیے جل میں پیسے دیے یہ سینری دیکھی نقصانی خواہشات کے علاوہ اور خواہشات بھی انسان کے طرف پیدا ہوتی یہ اور کوئی ذریعہ نہیں خواہش پیدا ہونی ہے خواہش جو ہے نفس کا کفر کے خیالات شیطان کفر شیطان کی طرف سے ہوگا نفس جو ہے صرف لذیذ ہوتا شیطان کے بارے میں تو زیادہ پتہ چل جاتا ہے نفس کے بارے میں یہ قابل پتا انسان کو لے اس کو ضروری نہیں سمجھتے سنگت جو ہوتی ہے نا جی وہی نقطہ فاقتیں جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پہلے معذور کریں گے کہ کیا ایگزیکٹ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے لگتا ہے حالانکہ زندگی میں ملاقات نہیں ہوتی ہے کہ ان سے کوئی شناسائی ہوتی ہے کوئی ملاقات ہوتی ہے کوئی کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے کہ ہمیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا یہ کیا ارواح کی ملاقات ہوا ہے مزاجی موافقت بڑی چیز ہوتی ہے کو اپنا گھر سے بناتے مزاجی مافقت اچھا ایک شخص ہے وہ ارادہ گناہ کرتا ہے ایک تو اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کرتا ایک شخص ہے مزاج بھی مطلب میرا مزاج بھی نہ نہیں ہے میں مزاج میں ایک ذرا حرکت نہیں کرتا اور ایک شخص ہے وہ اللہ کے ڈر کر وہ حرکت نہیں کرتا تو دیکھنے میں بظاہر جو ہے دونوں شخص ایک جیسے وہ بھی شراب نہیں پیتا اور وہ بھی شراب نہیں پیتا تو اس میں افضل خرچہ کس طرح تو فاروق اعظم تو جو پرواز ہے <تصفح> <ایخ! تصفح> وہی ہے جس کو خواہش اٹھتی ہے اور اللہ کے خواہش اور ایک شخص کے مزاج میں نہیں ہوتا ہے تو وہ اس لیے حاجی بنا ہوتا ہے آج بھی تو کہتا نہیں جی میں تو نہیں کرتا لیکن اس مزاج ہی نہیں ہوتا <مزاج> تو ایک جگہ مزاج ہوتا ہے پھر وہ اس سے لڑتا ہے اور اس کے اس یہ یہ تو جہاد جہاد بن نفس اسی کے نام یہ زیادہ بدل سڑ جاؤ اچھا ارآمان خاصا اللہ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے ملیا کیا تم نے ایسے نقص کو دیکھا ہے جس نے اپنی فوائد کو اپنا خدا بنا تو جس کے یہ سوچنا جس کے بھی یہ کرنا اگر کوئی پلازہ بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دی اس نے تو پھر وہ اسی زمرے میں غیر کیا ہے تو کیا اسپرسہ ہوگا غیر حساب ستر پوشی ستر پوشی کا کپڑا اور جان بچانے کی روٹی تو اس کا حساب نہیں ہوگا باغ جات سے سر چھپانے سر چھپانے کا مکان سردی اور گرمی بچ جائے عزت بچا دیں تو اگر کسی کو وراثت میں آ جائے تو اس کا یہ دنیا جو ہے نا اس کے لیے صرف یہ ہے کہ تین اصول ضروری ہے دنیا کو دل نہ دو ایسا دل بناؤ آ خوشی نہ کرو جائے گم مچا محبت آ جائے گی محبت میں پھنس جاؤ گے تو ہو جائے hmm. دوسری چیز آ جائے کہ جائز طریقے سے کماؤ تیسری چیز تیسرا اصول جائے کہ جائز پر لگاؤ hmm. پھر دنیا جراحمت اور جنت جانے لگی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نیا مال مال صالح للمرء صالح شال hmm. ہے مال اچھا جو اچھے مومن کے لیے ہے تاریخ کی ہے یہی دولت جانے کا ذریعہ ہے یہی جلد جانے کا ذریعہ ہے چلو آگے میں نے بڑے کوئی طریقہ کوئی سلسلہ کوئی وظیفہ زیارت کا نائٹ کروائیں گے کوئی وظیفہ شاید نہیں ہو سکتی آپ کی زیارت کرنے کا صرف ایک طریقہ ایک تو شریعت رسول کے پیچھے پھنا ہو جائے للیل ہو جائے ختم ہو جائے برباد کر کے اپنے آپ کو دیکھ کو کہتے ہیں نا شریعت رسول اللہ کے پیچھے بس یہ ہو کہ یا اللہ شریعت رہ جا میں نہ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ میری آنکھ رسول اللہ کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں Yeah, yeah. میں کون ہوتا ہوں پلیز آپ کے ساتھ سے دیکھ کے دو باتوں میں جتنا ڈوبتا جائے گا اتنا زیادہ فائدہ ملے گا وظیفے سے آپ نہیں آ سکتے ہو گئی پڑت سرکاری پڑھ لینا شریعت رسول پابیوکل چالیس ہزار یہ پڑھو پوری راجا حسن رسول نماؤ ہے ہندوستان آپ شکتی اور زیادہ اچھا یہ ہے پیسے خریدا تو خرید کر لوگ سبحان اللہ زیارت زیادہ لوگ زیارت زیادہ باہر بھی آپ نے فرمایا اور تو یہ کہوں گا کیا مجھے بھول جائیں میں آپ کو بھول جاؤں آپ بھی خدا کو یاد رکھیں میں بھی خدا کو یاد رکھا پلا بلا, بلا کے وہ کام پر لے رہے ہیں یاد رکھنا ساری یادیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن ذرا ملاقات سے تجدید ہوتی رہتی ہے Peace.